شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره من هاوى ولهم اعمال من دون ذلك لهم لها عامل خط اذا اخذنا مكرسهم ہم نہیں تکلیف دیتے کسی نفس کو احکام شریعت کے لحاظ سے مگر اتنی ہی کہ جتنی وہ اٹھا سکتے ہیں ہمارے پاس امال نامہ ہوگا جو ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا بس حقیقت یہ ہے کہ ان کافروں کے دل اعمال صالحہ ایمان کے بارے میں دھوکے میں ہیں ان کے کام اچھے کاموں کے علاوہ اور کام ہیں یعنی برے آباد اور انہی کو لا رہے اذا اخذنا بلاساب یہاں تک کہ جب ہم ان کے وڈیروں کو عذاب دے کر پکڑیں گے تو پھر اس وقت یہ بقیہ چیخے لگائیں گے حکم ہوگا لا تو اب چیخے نہ لگاؤ نہ کوئی مدد کی نہیں کی جائے گی جب ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم الٹے باؤں بھاگ جاتے تھے تکبر کرتے تھے ایسے بھاگ جاتے تھے نبی کی بات جب وہ کرتے تھے ایسے بھاگ جاتے تھے جیسے کہ لوگ قصہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کل کے سبب میں بات ہوئی تھی کہ نیک لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں شرک نہیں کرتے ہیں انفاق ساتھ پیٹ اللہ کرتے ہیں ہر نیکی کے کام میں شبقت کرتے ہیں یہ نیک بات جانے حدیث میں آتا ہے کہ جو سارے ہو نہ فلخی رات جیسے نیکی سامنے آئے بندہ بجال لائے اور خصوصاً سن رحمی والی نیکی ایمان کے بعد ایمان میں شرک نہیں ہونا چاہیے ایمان کے بعد جو شخص ارکان اسلام کو بجال آتا ہے نماز روزہ حج حجت اور تیسرا کام یہ کہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا دھوکہ نہیں دیتا بس کوشش کرتا ہے دوسرے کو فائدہ پہنچے اس میں اپنے والدین سب سے پہلے سر فہرست ہونے چاہیے ان کی فرم برداری خدمت کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ سیلرین بھی کرنا دیس میں آتا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی مگر دعا دعا اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی مگر والدین کی خدمت اور سلر رہنی دوسرے کا خیال کرنا اگر دوسرے کو بندہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم یہ کوالٹی لازمی ہونی چاہیے کہ دوسرے کو دھوکہ نہ دے جھوٹ بول کر لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یوں کرتے ہیں اس طرح تو یہ ساری وہ نا فل خرید نے سب باتیں تین نیکیاں بہت بور اہم بور ہیں بور ہے آسان ہے بجا لانا ہے ان نیکیوں کی برکت سے نجات یقینی نمبر ایک ایمان ایک ایمان, ایک ایمان نمبر دو ارکان اسلام بجا, بجا لانا, بجا نمبر, لانا بجا نمبر تین کسی کو تکلیف دھوکا نہیں دینا نہیں کوشش کرنی ہے فائدہ پہنچانا مالی طور پر ہم خود کمزور ہیں کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو چلو تکلیف تو نہ دیں یہ کام کر لے انسان نجات پا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اوپر والے نیک لوگوں کا ذکر, کا ذکر ہوا وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں شرک بھی نہیں کرتے الفاق کی اللہ بھی کرتے ہیں نیچے مجا ہیں تو ایسا کوئی حکم ہم نہیں دیتے کہ جو لوگ اس کو بجا نہ ڈا سکیں لوگ کہتے ہیں نا جی آج کل تو دور میں اسلام پر چلنا مشکل ہے تو یہ غلط کہتے ہیں غلط کوئی مشکل کوئی نہیں مشکل ہے مشکل نہیں ہمارے ہی ماحول میں لوگ اسلام لو پر چل کر دکھا رہے ہیں تو وہ بھی گندم کی روٹی کھاتے ہیں اسی دنیا کی آب و ہوا کو حاصل کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں تو وہ اسلام کے احکام کو بجا لا سکتے ہیں ہم کیوں نہیں لا سکتے اگر اسلام کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہوتا انسان کے لیے تو پھر ہم ہر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے پھر کوئی بھی نہ بچایا جا سکتا لہٰذا ہمارا یہ عزر کہ اسلام کا حکم مشکل ہے اس دور میں عمل نہیں ہو سکتا تو اسی دور میں اسی ماحول میں اللہ اسلامی بندے ایسے دکھا دیتا ہے کہ جو عمل کرنا مشکل ہے آپ حیران ہوں گے دبئی کا عجیب و غریب قسم کا ایئرپورٹ ہے جن ساتھیوں نے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کیا نظام ہے کیا کچھ ہے اور نیلوں کے اوپر مشتمل ہے نیلوں پر اس کے بڑے بڑے خوشبوؤں کے خلاف ایسا ماحول ہے جو بندے کے لیے ایک مشکل ہے دیکن، لیکن دیکن... اسی ماحول میں میں نے ایک سٹور کو دیکھا کہ مکمل با لڑکی وہ پیسے لیتی ہے لوگوں کو واپس کر ہے وہ چیز خرید کے آتے نا لوگ کہ ہم نے یہ گھڑی لے لی وہ لیتی ہے سوریہ لے اسی ماحول میں کہ جہاں بےیائی کی انتہا ہے اللہ نے اپنے اسلام کا وجزہ دکھایا عمل دکھایا کہ اسی جگہ میں مکمل باپر ایک مسلمان راتو کر رہی روزگار سے تو اسلام منگ نہیں کرتا اگر مجبوری ہے تو اسلام روزگار کی جو دیتا ہے مجبوری ہے تو بغیر یہ شوق پورا کرنا اچھی بات نہیں ہے لا قلعے کو حق سما حساب قرآن کیا کہتا ہے ہم کوئی اسلامی حکم ایسا انسان کو نہیں دیتے جو وہ بجا نہ لا سکے ہر حکم انسان بجا لا سکتا ہے انسان کو یوں کہنا چاہیے میں کمزور ہوں میں نہیں بجا لا سکتا لوگ بجا لا رہے ہیں الحمد جو بجا آ رہی ہیں آپ ان سے محمد کریں انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا ہمارے پاس طاقت میں کتاب ہوگی مراد کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑے گی وہ کتاب ساری لکھ دے گی نمال عمال نامے سچی سچی بات کہے گی ان کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں بھائی کرامن کا تمین بیٹھے ہیں ان کی نہیں دشمنی کسی کے ساتھ نہیں کوئی دوستی نہیں کہ دوستی کا فائدہ پہنچائے دشمنی کو نقصان پہنچائے ایسی بات نہیں جو بندہ نہیں کی کر رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں جو نہیں کر رہا وہ کے بارے میں صالحہ میں کو اچھے نہیں لگ رہے بلکہ ان لوگوں کے امان نیکیوں والے امان کے علاوہ کوئی اور کرتو کہیں گے نیکیاں نہیں بجا رہے کچھ اور کر رہے ہیں اسلام توحید کی دعوت دیتا ہے وہ شعر کرتے ہیں اسلام سنت کی دعوت دیتا ہے وہ بدت کرتے ہیں اسلام سچائی کی دعوت دیتا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اسلام نفع پہنچانے کی بات کرتا ہے وہ لوگوں کو ڈھوکہ دیتے ہیں اور اسی میں کرتے جا رہے ہیں اسی میں کرتے جا رہے ہیں جہاں تک کہ ہم علاقے کے بڈیروں کو پکڑتے ہیں بڈیروں کو علاقے کے بڈیروں کو پکڑتے ہیں پکڑتے قرآن یہ بات کئی مقامات پر کہی ہے کہ میں علاقے میں تو غریب بھی گناگار ہوتا ہے غریب بھی گناہ ہوتا ہے غریب کون سا ایسے نہیں ہو یہ غریب ہی ہے جو ریڑیوں پر امرود یا اخباریں یا پلان بیچ رہے ہیں تو نماز کو ان کو کوئی پتا نہیں غریب کون سا اللہ کے ساتھ انصاف کر رہا ہے وہ اپنی ریڑی لے کے بیٹھا ہے برولہ بیچ رہا ہے وہ غریب بھی گناہ ہوتا ہے باقی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس علاقے کے وڈیروں کو پکڑتا ہوں یہ کیا مطلب ہے یہ مطلب یہ ہے یہ عوام کو سمجھانا مقصود ہے کہ جو بڑے سب تھے اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے تھے دیکھو ہم نے ان کو پیسہ پکڑا کہ پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا ایسا پکڑا پکڑا جو تقریر کرتے وقت مکے دکھاتے تھے خصوصا موڑیوں کو ایسا پکڑا ہم علاقے کے وڈیروں کو پکڑتے ہیں تاکہ عوام سمجھ جائے کہ قادر مطلق وہ ہے اور کیسا کرتا ہے کسی غریب کو پکڑ لیتے ہیں تو لوگوں کے لیے اتنی ہبرت نہ ہوتی لوگوں وہ غریب ویسے کس طرح رہتا ہے ویسے بولتے بھی اس کو بیچتی ہیں تو. تو اس پر بھی بیماری کی مشکل بھی آ گئی وڈیروں کو پکڑ نصیت ہو جائے قبضے میں یہ نظام ہے اور وہ جیل دیتا ہے عنہ مفصر قرآن ہیں اور چھوٹی سی عمر میں چھوٹی سی عمر میں پندرہ سولہ سال کی عمر میں اور قبول المکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں یہ مشرقی مکہ کے بارے میں اور اس کے ساتھ دو واقع مطالعے ایک واقعہ یہ جب آپ مکی دور میں تھے ہجرت سے پہلے تو کہا تھا کہا مکہ والوں کے کہاں آ گیا مشرقین پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے مردار کھانے مردار خود جانور مرتے تو زیادہ جب کاٹ آتا ہے تو صرف انسان تو نہیں ہوتا نا. پھر جانوروں پر بھی مشکلات ہوتی ہیں ہوتی تو مردار جانور کھانے گئے اور پھر ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ دعا کی بارہ چاہ لیکن جس وقت کاٹ آیا مکہ والوں پر کیا بنے گا ہمارا مر گئے ہم کھڑا ہو گئے ایک تو اس عید کا تعلق واقعے سے عبد اللہ میں عباس اللہ دوسرا یہ صحت کے ساتھ دوسرا واقعہ جو بتا بتن بتن مصر مکہ ایک ہزار کی تعداد میں اور اس وقت کے جو اسلحے کے لحاظ سے جو چیزیں تھیں وہ سب ان کے پاس تابار تابار بڑے جنگ جلد بڑے سو کے لگ بھگ سردار آئے تھے اس ایک ہزار کے لشکر میں سو کے لگ بھگ سردار آئے تھے ان کو یہ گھمنڈ تھا کہ آج تو ہم مسلمانوں کو کچے کھا لیں گے مارنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تین سو ہے ایک ایک بندے کو تین بندے پکڑ لیں تو کیا بے شک وہ ایک بندہ جتنا بھی کر رہا تین جو والے ہوں مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اللہ نے جو بادشاہ او جو جو جو آن آن اور تیرہ اور بارہ اور چودہ سات وہ اللہ یہاں بھی اللہ نے غروب کیسا توڑا اور اسلام کی سلو تاریخ رقم کی تو دو نابالغ بچوں نے جسم کی مکہ کے بادشاہ کو ختم کر دیا ستر تھے ستر سردار مارے گئے ستر کے لگ بھگ گرفتار ہو چیخیں مار کر روکی رہی قرآن میں میرے پیغمبر کو سٹایا اور ان کو ختم کرنے آئے تھے اب چیخوں سے کوئی فرض نہیں ہوتا وہ مردے واپس لے جائیں گے حتا جب ہم ہاں علاقے کے بڈیروں کو چیخنے مارتے ہیں لاپت کرو نہ چیخے مارو تم سرور ہماری طرف سے کوئی اب نہیں ملے گی عبد اللہ میں باسکت دو دو سارے کو حل کر میں کب آیا کون کا ملا کون کا یاد کی تلاوت کرتا ہے چھوڑو ویسے بتاؤ کدھر جا رہے ہو ادھر جاؤ اس طرح روکتے ہو مستقبری کرتے ہو میرے پیغمبر کی بات کی کرتے ہو اور ایسے میرے پیغمبر سے دور بھاگ ہو جیسے لوگ رات کو پارے ہوتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں کس سے بیان تو وہ کس سے سناتے ہوتے تھے تو ایک جو بادشاہ تھا تو ایک یو کچھ تھا تو ادھر یاد ہو گئے تھے آپ لوگ کرتے ہیں یہ سیف ملوک جھیل میں ادھر بھی ساتھ بیٹھتے ہیں روپئے سو بھیڑو ہم کو کہانی سورج یہ فضول پرانے میں لوگ بیان کرتے تھے تو کچھ لوگ کس سے جس کو کس طرح پسند نہیں آتا خود کو چلا جاتا تھا میرے ساتھ یہ کرتے تھے پیسہ نارم ہو کر چلے جاتے تھے سام مل ہے اللہ سمجھنا سر